مادام بواری دوسرا حصہ گستاو فلوبیئر یو ویل لیبئی یہ نام فرانسس کی راہبوں کی پرانی خانقاہ کی وجہ سے پڑا ہے جس کے کھنڈر تک باقی نہیں رہے ہیں ایک وادی کے آخر میں ایبے ویل اور بووے کی سڑکوں کے درمیان رواں سے چوبیس میل پر ایک منڈی ہے اس وادی میں چھوٹا سا دریا ریول بہتا ہے جو دریائے ویل میں جا گرتا ہے ریول کے دہانے پر تین پنچکیاں چلتی ہیں یہاں پانی میں تھوڑی سی مچھلیاں بھی ہیں اتوار کے دن لڑکے یوں ہی تفنن تباہ کے لیے ان کا شکار کھیلنے آیا کرتے ہیں لابوہ سیر کے پاس بڑی سڑک چھوڑ کر سیدھے چلتے چلے جائیں تو لو کی پہاڑی کے اوپر پہنچ کے یہ وادی نظر آتی ہے وادی کے بیچ میں سے جو دریا گزرتا ہے وہ اسے گویا دو علاقوں میں بانٹتا ہے جن کے طبی حالات بالکل الگ الگ ہے بائیں طرف تو چرا ہے اور دائیں طرف ساری کی ساری قابل کاشت زمین آگے کو نکلی ہوئی چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں کے نیچے چراگاہ پھیلی ہوئی ہے جو پیچھے جا کر برے کے علاقے کی چراگاہوں سے مل جاتی ہے دائیں طرف کا میدان ذرا ذرا سا اونچا ہوتے ہوتے آگے چل کر چوڑا ہو جاتا ہے اور جہاں تک نظر کام کرتی ہے اناج کے سنہرے سنہرے کھیت دکھائی دیتے ہیں گھاس کے برابر برابر بہتے ہوئے پانی کی سفید لکیر سڑکوں اور میدانوں کے رنگ کو الگ الگ کر دیتی ہے یہ علاقہ ایک زبردست پھیلے ہوئے لبادے کی طرح ہے جس میں ہری مخمل کا کالر اور نقرئی ہاشیاں لگا ہو سامنے افق کے پاس آرگیف ای کے جنگل کے شاہ بلوت اور سین جاں کی ڈھلوان پہاڑیاں ہیں جن پر اوپر سے نیچے تک لال لال چھوٹی بڑی لکیریں بنی ہوئی ہیں یہ بارش کے پانی کے نشانات ہیں ان پتلی پتلی دھاریوں کا اینٹوں جیسا رنگ پہاڑ کے بھورے بھورے رنگ سے بالکل الگ دکھائی دیتا ہے ان نشانوں کی اصل وجہ یہ ہے کہ آس پاس کے علاقے میں فولادی چشمے بہت ہیں یہاں ہم نورمنڈی، پکارڈی اور ایل دی فرانس سب کی سرحدوں پر پہنچ جاتے ہیں یہ ایک دوگلی سرزمین ہے نہ یہاں کی زبان کا کوئی مخصوص لبو و لہجہ ہے نہ یہاں کے مناظر کی کوئی امتیازی خصوصیات ہیں نب شاطل کے علاقے بھر میں یہاں سب سے خراب پنیر بنتا ہے اور دوسری طرف کھیتی باڑی میں بہت خرچہ آتا ہے کیونکہ یہاں کی بھربوری مٹی میں ریت اور پتھر بہت ہیں اور اس میں کھاد بہت دینی پڑتی ہے اٹھارہ سو تک یوں ویل جانے کے لیے کوئی معقول سڑک نہیں تھی لیکن اس زمانے میں ایک چھوٹی سی سڑک نکال دی گئی جو ایبے ویل کی سڑک کو ایم کی سڑک سے ملاتی ہے اور جسے رواں کے گاڑی بان بیلجیم جاتے ہوئے اکثر استعمال کرتے ہیں لیکن اس نئے راستے کے باوجود یوں ویل لبی پر وہی جمود تاری ہے زمین کی غور پر پرداخت کرنے کے بجائے وہاں کے لوگ ابھی تک چراگاہوں کو بدستور قائم رکھنے پر اڑے ہوئے ہیں حالانکہ ان کی قیمت بہت گر گئی ہے یہ کاہل وجود بستی میدان سے دور ہٹتی جا رہی ہے اور دریا کی طرف پھیل گئی ہے دور سے یہ قصبہ دریا کے کنارے اس طرح لیٹا ہوا سا نظر آتا ہے جیسے دوپہر کو کوئی گوالا تالاب کے پاس آرام کر رہا ہو پہاڑی کے نیچے پل پار کر کے ایک سڑک شروع ہوتی ہے جس کے دونوں طرف سفیدے کے نئے نئے درخت لگے ہوئے ہیں یہ سڑک سیدھی قصبے کے پہلے مکانوں تک جاتی ہے ان مکانوں کے چاروں طرف جنگلے ہیں اور ایک بڑے سے چوک کے بیچوں بیچ گھنے درخت کے سائے میں بکھری بکھری سی عمارتیں گاڑی خانے، شراب نکالنے کے کولو اور بٹیاں ہیں پیڑوں کی شاخوں پر سیڑھیاں لگیاں اور دراتیاں وغیرہ لٹکی رہتی ہیں नीची नीची खिड़कियां कोई एक तिहाई तो छप्परों से ढकी रहती हैं। जैसे आंखों तक समोरी टोपी मड़ी हो और उनके भद्दे भद्दे मुहद्दिब शीशों के बीच में ऐसी गांठे हैं जैसी बोतलों की तली में होती हैं पिलस्तर की दीवार पर एक दूसरे को काटती हुई दो बल्लियां आड़ी आड़ी लगी रहती है और बाज मकानों में दीवार पर झुका हुआ नाशपाती का छिदरा सा दरख्त भी होता है नीचे की मंजिल में दरवाजे में छोटे छोटे झूलते हुए किवाड़ लगे हुए हैं یہ طریقہ مرغی کے بچوں کو روکنے کے لیے اختیار کیا گیا ہے جو دہلیز پر سے شراب میں بھیگے ہوئے روٹی کے ٹکڑے چننے اندر آ جاتے ہیں لیکن ان مکانوں سے آگے بڑھ کر چوک پتلے ہو جاتے ہیں مکان قریب قریب بنے ہوئے ہیں اور جنگلے بالکل غائب ہو جاتے ہیں ایک کھڑکی کے نیچے جھاڑو میں فرن کا مٹھا بندھا لٹک رہا ہے اب ایک لوہار کی دکان آتی ہے اور پھر ایک پہیے بنانے والے کی جس کے سامنے دو تین نئی گاڑیاں کھڑی رہتی ہیں اور بہت سا راستہ گھیرے رکھتی ہیں پھر ایک کھلے ہوئے میدان کے پار گھاس کے ٹیلے کے ادھر ایک سفید مکان نظر آتا ہے مکان کے اوپر آرائش کے لیے کیوپیڈ کا مجسمہ لگا ہوا ہے جو ہوٹوں پر انگلی رکھے کھڑا ہے سیڑھیوں کے شروع میں اور آخر میں دونوں طرف تانبے کے دو برتن رکھے ہیں دروازے کے اوپر کتبہ چمک رہا ہے یہ نازر رجسٹری کا مکان ہے اور قصبے میں سب سے عمدہ ہے کوئی بیس قدم آگے چل کر سڑک کے دوسری طرف چوک کے بالکل شروع میں گر جا اس کے چاروں طرف ایک چھوٹا سا قبرستان ہے جو سینے تک اونچی دیوار سے گھرا ہوا ہے قبرستان میں اتنی قبریں ہیں کہ زمین کی سطح سے لگے ہوئے پرانے پتھروں کا ایک مسلسل کھڑنجا سا بن گیا ہے جس پر گھاس نے اپنے آپ ہی اپنے آپ برابر برابر فاصلوں پر ہرے چوکھٹے بنا دیے ہیں یہ گرجا چارلز دہوم کے عہد سلطنت کے آخری دنوں میں دوبارہ بنایا گیا تھا لکڑی کی چھت اوپر سے گلنی شروع ہو گئی ہے और उसकी नीली सतह में जगह जगह सियाह गड्ढे पड़ गए हैं दरवाजे के ऊपर जहां ऑर्गन बाजा रखा होना चाहिए मर्दों के लिए एक टांड बना हुआ है उस पर चढ़ने के लिए एक चक्करदार जीना है जो लोगों के लकड़ी के जूतों से गूंज उठता है खिड़कियों के सादा शीशों में से छन छन दिन की रोशनी नशितों पर आड़ी आड़ी पड़ती है नशिस्तें दीवारवी के किनारे किनारे लगी हुई है जिन पर जगह जगह आराइश के लिए रंगीन चटाइया बिछी हुई है اور ان چٹائیوں پر نیچے کی طرف بڑے بڑے حرفوں میں لکھا ہے فلاں صاحب کی نشست آگے چل کر جہاں عمارت پتلی ہو گئی ہے وہاں اعترافات سننے کا کٹہرا ہے اس کے اوپر مقدس کنواری کا مجسمہ لگا ہوا ہے اطلس کا لباس زیب تن سر پر باریک جالی کا نقاب جس پر چاندی کے ستارے چھڑکے ہوئے لال لال رخسار بالکل جیسے جزیرہ سینڈوچ کا کوئی بت بلند قربانگاہ کے اوپر چار شموں کے درمیان مقدس خاندان کی تصویر لگی ہوئی جسے امور داخلہ کے وزیر نے پیش کیا تھا یہاں آکے گرجا کا منظر ختم ہو جاتا ہے جن کٹہروں میں کھڑے ہو کے لڑکے گاتے ہیں وہ ہیں تو چیڑ کے بنے ہوئے لیکن ان پر رنگ نہیں کیا گیا یوں ہی چھوڑ دیا ہے یوں ویل کا آدھا چوک تو منڈی ہی نے گھیر رکھا ہے اور منڈی کیا ہے بس ایک خپرائل کی چھت ہے جو کوئی بیس کھمبوں پر رکی ہوئی ہے ٹاؤن ہال پیرس کے ایک ماہر تعمیرات کے نقشوں کے مطابق بنایا گیا ہے یہ ایک قسم کا یونانی مندر ہے جو دوا فروش کی دکان کے برابر بالکل نکڑ پر واقع ہے نیچے کی منزل میں تین ایونا ستون ہے اور دوسری منزل میں نصف دائرے کی شکل کی غلام گردش گمبت کے اوپر گالی مرغہ کھڑا ہے جس کا ایک پیرتوں تو محضر نامے کے اوپر ہے اور دوسرے میں انصاف کی ترازو ہے لیکن جس چیز پر سب سے زیادہ نظر جاتی ہے وہ لو دور یعنی زرنی شیر سرائے کے سامنے مونسے دوا فروش کی دکان ہے خاص طور سے شام کو وہاں گیس کا لیمپ جلتا ہے اور دکان کے سامنے آرائش کے لیے جو لال اور ہرے مرتبان رکھے رہتے ہیں ان کے عکس سے سڑک پر دور تک رنگ کی دو دھاریاں بن جاتی ہیں پھر اپنی میز پر جھکے ہوئے دوا فروش کا سایہ ان دھاریوں کو کاٹتا ہوا نظر آتا ہے جیسے مہتابیوں کی روشنی میں اس کے مکان کی دیوار پر اوپر سے نیچے تک طرح طرح کے خطوں میں موٹا موٹا لکھا ہے وشی سیلسل اور بارش کا پانی مصفی خون ارق راسپئی کی تیار کردہ دوائیں عربی حلوہ، ڈارسیٹ کی لورے ریگنوں کا مرہم فتق کی پیٹیاں غسل کی دوائیں تاول چاکلیٹ وغیرہ وغیرہ سائن بولڈ نے دکان کے اوپر یہاں سے وہاں تک ساری جگہں کھیر رکھی ہے اور اس پر سنہرے ہرفوں میں لکھا ہے اومے دوا فروش دکان کے اندر دوا فروشی کی میز پر لگی ہوئی بڑی ترازو کے پیچھے ایک شیشے کے دروازے کے اوپر, لفظ لیبوریٹری کپڑے کے اوپر لکھا ہوا نظر آتا ہے اس شیشے کے دروازے کے بیچوں بیچ کالی زمین پر سنہرے حرفوں سے ایک مرتبہ پھر اومے لکھا ہے اس سے آگے یو ویل میں کوئی چیز دیکھنے کے قابل نہیں ہے یہاں صرف ایک ہی بازار ہے جو کوئی سو, سو گز لمبا ہے اور دونوں طرف تھوڑی سی دکانیں ہیں بڑی سڑک کا نکڑ آتے ہی بازار ختم ہو جاتا ہے اگر داہنی طرف تھوڑی دور چل کے سڑک چھوڑ دیں اور سہ جاں کی پہاڑیوں کے نیچے نیچے چلیں تو بڑی جلدی قبرستان آ جاتا ہے ایسے کے زمانے میں قبرستان کو بڑھانے کے لیے دیوار کا ایک حصہ گرا دیا گیا تھا اور قریب کی تین ایکڑ زمین خرید لی گئی تھی لیکن یہ نئی زمین تقریباً خالی پڑی ہے پہلے کی طرح اب بھی قبریں دروازے کی طرف بڑی چلی جاتی ہیں حالانکہ جگہ بہت تنگ ہے چوکی دار گورکن بھی ہے اور گرجا کا جمادار بھی اور اس طرح اپنے علاقے کی لاشوں سے دوہرا نفع کماتا ہے اس نے غیر استعمال شدہ زمین سے فائدہ اٹھا کر وہاں آلو بو دیے ہیں لیکن سال بسال اس کا چھوٹا سا کھیت اور چھوٹا ہوتا جا رہا ہے اور جب وبا پھیلتی ہے تو وہ نہیں کہہ سکتا کہ ان موتوں پر خوش ہو یا قبریں بڑھانے پر افسوس کرے آخر پادری صاحب نے اس سے ایک دن کہا لیستی بودوا تم تو مردوں کے بل زندہ رہتے ہو یہ ہوناک جملہ سن کر وہ سوچ میں پڑ گیا اور کچھ دن رکا رہا لیکن اس کی, آلووں کی کاشت آج تک جاری ہے بلکہ وہ تو بڑے پرزور طریقے سے کہتا ہے کہ میرے آلو تو ایسے ہی اگتے ہیں جیسے اور آلو جو واقعات بیان ہونے والے ہیں ان کے بعد سے اب تک یوں ویل میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے تین کا ترنگا جھنڈا گرجا کی مینار پر ابھی تک جھول رہا ہے بزاس کی دکان کے سامنے چھینٹ کی دونوں جھنڈیاں ہوا میں اسی طرح اڑتی ہیں دوا فروش کی دکان کے جنین لکڑی کے سفید سفید ٹکڑوں کی طرح گدلی شراب میں پڑے پڑے گلتے چلے جا رہے ہیں اور سرائے کے فاٹک کے اوپر سنہرا شیر بارش سے دھندلا تو پڑ گیا ہے مگر آنے جانے والوں کو اپنے کتے کی سی اب بھی دکھاتا رہتا ہے جس شام کو مانس اور مادام بواری یونویل میں پہنچنے والے تھے سرائے کی بیوہ مالکہ لفڑا سوا کام میں اتنی مشغول تھی کہ کڑھائیاں ادھر سے ادھر رکھتے رکھتے اس کے چہرے سے پسینے کے موٹے موٹے قطرے ٹپکنے لگے تھے کل پینٹ کا دن تھا گوشت پہلے ہی سے کاٹ کے رکھنا تھا مرغیاں زبا کرنی تھی شوربا اور کہوا تیار کرنا تھا اس کے علاوہ جو لوگ سرائے میں ٹھہرے ہوئے تھے ان کے کھانے کا انتظام کرنا تھا اور پھر ڈاکٹر اس کی بیوی اور ان کا ملازم یہ تین لوگ بھی آنے والے تھے انہیں بھی کھانا چاہیے تھا بلیئرڈ کے کمرے میں گونج رہے تھے چھوٹے کمرے میں تین چکی والے شراب کے لیے آوازوں پہ آوازیں دیے چلے جا رہے تھے چولہا دھڑ دھڑ جل رہا تھا پیتل کی کڑھائی سنسنا رہی تھی اور باورچی خانے کی لمبی سی میز پر کچے گوشت کے پارچوں کے درمیان ڈھیر کی ڈھیر رکابیاں رکھی تھی ایک تختے پر ترکاریاں کٹ رہی تھیں جس کے ہلنے سے کھڑ کڑکھڑ بولنے لگتی تھیں مرغی خانے میں ایک نوکر مرغیاں پکڑ کے ذبح کرنے کو ان کے پیچھے پیچھے دوڑ رہا تھا اور مرغیوں کے چیخنے چلانے کی آواز آ رہی تھی ایک آدمی جس کے چہرے پر چیچک کے ہلکے ہلکے داغ تھے چمڑے کی ہری سلیپرے اور سنہرے پھندنے کی مخملی ٹوپی پہنے آتش دان کی طرف کمر کیے بیٹھا آگ تاپ رہا تھا اس کے چہرے سے بس ایک خود اطمینانی تو ظاہر ہوتی تھی اس کے سوا کچھ بھی نہیں اور اس کے لیے زندگی ایسی ہی پرسکون معلوم ہوتی تھی جیسے اس کے سر کے اوپر پنجرے میں لٹکی ہوئی چڑیا کے لیے یہ دوا فروش تھا آرتے میز سرائے کی مالکہ نے پکارا, تھوڑی سی لکڑیاں کاٹ لو پانی کی بوتلیں بھر دو ذرا شراب لے آؤ دیکھتے نہیں دیکھو جلدی کرو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تمہارے جو مہمان آنے والے ہیں انہیں کھانے کے بعد کیا دوں یا خدا یہ سامان ہٹانے والوں نے بلیڈ کے کمرے میں پھر کڑڑ بڑھ شروع کر دی اور اپنی گاڑی بھی تو فاٹک کے سامنے چھوڑ گئے ہیں ایرو ویل آتی ہوگی کہیں ٹکرا نہ جائے ای بولیت کو بلا کے کہو کہ اس گاڑی کو ہٹا دے مونس اور ذرا سوچو تو صبح سے یہ لوگ پندرہ بازیاں کھیل چکے ہیں اور آٹھ شراب کی بوتلیں پی ہیں یہ لوگ تو میرا کپڑا پھاڑ کے رکھ دیں گے وہ چھلنی ہاتھ میں لیے ان لوگوں کی طرف دور سے دیکھتے ہوئے کہنے لگی تو ایسا نقصان ہی کیا ہوگا مونس اومے نے جواب دیا تم اور خرید لو گی کی ایک اور میز بے چاری چیخرا سوا یہ میس تو ٹوٹی ہی جا رہی ہے میں تمہیں پھر ہوں کہ تم اپنا نقصان کر رہی ہو. بہت بڑا نقصان کر رہی ہو اس کے علاوہ آج کل کھیلنے والے چھوٹی تھیلیاں اور بھاری ڈنڈے چاہتے ہیں اب کھیل کا طریقہ وہ نہیں رہا ہر چیز بدل چکی ہے آدمی کو زمانے کے ساتھ ساتھ چلنا چاہیے تیلی ہی کو دیکھ لو. سرائے کی مالکا چڑھ گئی اور اس کا چہرہ سرخ ہو گیا دوا فروش اپنی بات کہے چلا گیا تم جو چاہے کہو لیکن اس کی میز تمہاری میز سے اچھی ہے اور اگر مثال کے طور پر کوئی آدمی سوچے کہ پولینڈ یا لیوں کے سیلاب کے مصیبت زدوں کے لیے چندہ جمع کیا جائے اجیب میں ایسے بھکمنگوں سے کیا ڈروں گی مالکا نے اپنے موٹے موٹے کندھے جھٹک کے اس کی بات کاٹ دی ہوش کی دوا کرو مونسورو میں ہوش جب تک لیو دور موجود ہے آنے والے تو آتے ہی رہیں گے ہمارا کاروبار تو جم چکا ہے اور ان کا حال یہ ہے کہ ابھی دو چار دن میں دیکھ لوگے۔ کیفے فرانس سے بند ہو گیا اور دروازے کے باہر ایک بڑے سے تختے پر لکھا ہے کہ خریدار کی ضرورت ہے اپنی بلیرڈ کی میز بدل دوں واہ اچھی کہی وہ آپ ہی آپ کہتی رہی اس میز پر تو دھلے ہوئے کپڑے استری ہوتے ہیں شکار کے موسم میں میں نے اسی میز پہ چھ چھ آدمی سلائے ہیں یہ نگوڑا اوئر کہاں رہ گیا کسی طرح آ ہی نہیں رہا کیا کھانے کے لیے اس کا انتظار ہے اجی ہاں اس کا انتظار کروں گی یا آج مونسر بینے کو کیا ہوا جہاں گھڑی میں چھ بجے اور دیکھ لو کہ وہ چلے آ رہے ہیں وقت کی پابندی میں تو ساری دنیا میں ان کے برابر کوئی نہ ہوگا وہ ہمیشہ چھوٹے کمرے میں جا بیٹھتے ہیں چاہے مر جائیں لیکن کہیں اور کھانا نہیں کھا سکتے بڑے نازک مزاج ہیں اور جب تک پسند کی شراب نہ ہو ہاتھ نہیں لگاتے مانسون لے کی طرح نہیں ہے کہ کبھی سات بجے آ گئے تو کبھی ساڑھے سات بجے وہ بےچارے تو یہ دیکھتے تک نہیں کہ میں کیا کھا رہا ہوں ہیں تو ابھی نوجوان مگر عادت کے بڑے اچھے ہیں کبھی ان کے منہ سے کوئی بری بات نہیں سنوگے. بات یہ ہے کہ تعلیم یافتہ آدمی اور ایسے بلٹھے فوجی میں بڑا فرق ہوتا ہے جو اب ٹیکس جمع کرتا ہو گھڑی نے چھ بجائے بینے اندر داخل ہوا اس نے ایک نیلا فراک کوٹ پہن رکھا تھا جو اس کے دبلے پتلے جسم کے گرد بالکل سیدھا لٹکا ہوا تھا اس کی چمڑے کی ٹوپی کے دونوں کان سر کے اوپر ڈوری سے بندھے ہوئے تھے اور اوپر مڑے ہوئے چھجے کے نیچے سے سفا چٹ ماتھا نظر آ رہا تھا جو متواتر فوجی ٹوپی پہننے کی وجہ سے سپاٹ ہو گیا تھا وہ کالی کالیٹ بالوں کا کالر اور بھورا پتلون پہنے ہوئے تھا اس کے کالے جوتے ہر موسم میں چمکتے رہتے تھے اس کے انگوٹھے باہر کو نکلے ہوئے تھے اس لیے دونوں جوتوں میں ایک دوسرے کے متوازی ابار سا نظر آتا تھا اس کے صاف ستھرے گلمچھوں کی ہموار لائن میں سے ایک بال بھی باہر نہیں اٹھتا تھا یہ گل کو گھیرے ہوئے تھے اور جس طرح باغ میں ایک ہاشیا ہوتا ہے اسی طرح کے کے زرد گرد ایک چوکھٹا سا بنا رکھا تھا اس کی آنکھیں اور ناک مڑی ہوئی تھی تاش کے سب کھیلوں میں وہ بڑا ہوشیار تھا شکاری بھی بہت عمدہ تھا اور اس کا خط بھی نہایت پاکیزہ تھا اس کے گھر ایک خرات کی مشین تھی اور وہ یوں ہی دل بہلانے کے لیے بیٹھا پردوں کے چھلے بنایا کرتا تھا اور ایک فنکار کے سے جوشو خروش اور ایک بورجوا کیسی خود پرستی کے ساتھ ان سے اپنا گھر بھرے جاتا تھا وہ اسی چھوٹے کمرے میں گیا لیکن پہلے ان تین چکی والوں کو بے دخل کرنا پڑا اور جتنی دیر میں میز پوش بچھے بینے چولے کے پاس اپنی جگہ بالکل خاموش کھڑا رہا پھر اس نے دروازہ بند کر لیا اور اپنی مخصوص انداز سے ٹوپی اتاری جب کمرے میں صرف دوا فروش اور سرائی کی مالکہ رہ گئے تو اومے فوراً بولا وہ شریفوں کیسی بات کیسے کرے زبان جو گھس جائے گی یہ کبھی زیادہ بات چیت نہیں کرتے مالکہ نے جواب دیا پچھلے ہفتے دو کپڑا بیچنے والے یہاں آئے تھے بڑے تیز ترار تھے انہوں نے شام کو ایسے ایسے لطیفے سنائے کہ میرے تو ہنستے ہنستے آنسو نکل آئے لیکن یہ بدھ بنے کھڑے رہے اور ایک لفظ نہیں کہا ہاں دوا فروش نے رائے دی نہ تو اس کے پاس تخیل ہے نہ اس سے فکرا کہنا آتا ہے غرض کوئی ایسی بات ہی نہیں جو دو چار بھلے مانسو میں بیٹھ سکے پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ ان میں کئی اچھائیاں ہیں ملکا نے اعتراض کیا اچھائیاں مونس نے جواب دیا اس میں اچھا ممکن ہے اپنے پیشے میں ہوں اس نے کچھ دھیما پڑتے ہوئے کہا پھر بولا اگر کوئی سوداگر جس کا کاروبار بہت پھیلا ہوا ہوتا ہے یا وکیل یا ڈاکٹر یا دوا فروش یوں کھویا کھویا رہتا ہو بلکہ سنکی یا چڑچڑا بھی ہو گیا ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے تاریخ میں ایسے واقعات ہیں لیکن کم سے کم اتنی وجہ تو ہوتی ہے کہ وہ کسی اور چیز کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں مثال کے طور پر مجھے ہی لو ایسا کتنی ہی دفعہ ہوا ہے کہ بوتل پر دبا کا نام لکھنے کے لیے میں سارے میں قلم ڈھونڈتا پھرا اور آخر میں دیکھا تو کان میں لگا ہوا ہے اتنے میں مادام لفڑا سوا دروازے تک یہ دیکھنے گئی کہ ارو ویل آ رہی ہے یا نہیں وہ ایک دم سے چونک پڑی سیاہ کپڑے پہنے ہوئے ایک آدمی اچانک باورچی خانے میں گھس آیا شام کی آخری روشنی میں بس اتنا دکھائی دیتا تھا کہ اس کا چہرہ سرخ اور بدن کسرتی ہے پہچان کے بولی پادری صاحب میں آپ کی کیا خدمت کر سکتی ہوں کچھ پیجے گا تھوڑی سی شراب یا کچھ اور پادری نے بڑی نرمی سے انکار کر دیا وہ اپنی چھتری لینے آیا تھا جسے کل ایئر مو کی خانقاہ میں بھول آیا تھا چونکہ نماز کی گھنٹی بجنی شروع ہو گئی تھی. اس لیے پادری گرجا کی طرف روانہ ہو گیا اور مادام لفرا سوا سے کہ گیا کہ چھتری میرے گھر بھجوا دیجیے گا جب سڑک سے پادری کے جوتوں کی آواز آنی بند ہو گئی تو دبا فروش نے سوچا کہ اس وقت پادری کا رویہ بڑا نامناسب تھا کوئی چیز پینے سے ایسا صاف انکار اسے انتہائی نفرت انگیز ریا معلوم ہو رہا تھا سارے پادری چھپ چھپ کے شراب پیتے ہیں اور اب تو وہ لوگوں پر دوبارہ گرجا کا محسول لگانے کی فکر میں ہے سرائے کی مالکا اپنے پادری کی حمایت کرنے لگی اور یہ تو دیکھو کہ وہ تم جیسے چار آدمیوں کو دم کے دم میں پچھاڑ سکتے ہیں پچھلے سال انہوں نے بھوسا لانے میں لوگوں کا ہاتھ بٹایا تھا ایک ساتھ چھ گٹھے اٹھا کے لے گئے تھے اسی سے ان کی طاقت کا اندازہ کر لو شاباش دوا فروش نے کہا ایسے ہی مزاج کے آدمیوں کے پاس اپنی بیٹیوں کو اعتراف کے لیے بھیجو اگر میں حکومت کی جگہ ہوتا تو پادریوں کی فضد مہینے میں ایک مرتبہ ضرور کھلواتا عام ہاں آدام لفناس ہوا ہر مہینے اخلاق کی حفاظت اور پولیس کی امداد کی خاطر رگوں میں خوب زور سے نشتر بھونکتا چپ بھی رہو مونسرو میں تم تو کافر ہو گئے ہو تمہارا تو کوئی دین دھرم ہی نہیں ہے دبا فروش نے جواب دیا نہیں دین دھرم کیوں نہیں ہے میرا دین الگ ہے میں اوروں کی طرح نہیں ہوں کہ کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا بھان متی نے کنبا جڑا میرا مذہب ان شوبدہ بازیوں سے بالا تر ہے دوسروں کے برخلاف میں تو خدا کو پوچھتا ہوں میرا اعتقاد تو ایک حاکم مطلق ایک خالق پر ہے اسے بحث نہیں کہ وہ کیا ہے مجھے اس کی ذرا برابر بھی پرواہ نہیں کہ شہریوں اور والوں کی حیثیت سے اپنے فرائض ادا کرنے کے لیے ہمیں یہاں کس نے بھیجا ہے لیکن مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے کہ گرجا میں جا کے چاندی کی رقابیوں کو بوسا دیتا پھروں اور مفت خوروں کی پوری ٹولی کو اپنی جیب سے کھلا پلا کے موٹا کروں اور یہ تک نہ دیکھوں کہ ایسے آرام سے تو ہم لوگ بھی نہیں رہتے جیسے یہ کیونکہ خدا کی مارفت تو جنگل میں بھی حاصل ہو سکتی ہے میدان میں بھی اور قدیم زمانے کے لوگوں کی طرح اس آسمان کے دھیان میں بھی میرا خدا میرا خدا سکرات فرینکلن والتر اور بیرانجرے کا خدا ہے میں تو سوائے کے پادری کے دین اور اناسی کے لافانی اصولوں کا معتقد ہوں اور میں ایسے دل لگی باس خدا پر ایمان نہیں لا سکتا جو چھڑی ہاتھ میں لے کے اپنے باغ میں ٹہلتا ہو جو اپنے دوستوں کو مچھلی کے پیٹ میں رکھ دیتا ہو جو چیخ مار کے مر جائے اور تین دن بعد پھر اٹھ کھڑا ہو یہ باتیں بذات خود محمل ہے اور ویسے بھی سارے طبی قانونوں کے خلاف ہیں اس کے علاوہ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ پادری لوگ ہمیشہ جہالت کی کیچڑ میں لوٹتے رہے ہیں اور اپنے ساتھ ساری دنیا کو بھی اسی میں ڈبونا چاہتے ہیں وہ رک گیا اور چاروں طرف اپنے سامعین پر نظر دوڑانے لگا دوا فروش کی طبیعت میں ایسا ابال آیا کہ وہ ایک لمحے کے لیے سمجھنے لگا تھا کہ میں قصبے کی کونسل میں تقریر کر رہا ہوں لیکن سرائے کی مالکہ اب اس کی بات سن ہی نہیں رہی تھی اس کے کان دور سے آنے والی گڑگڑاہٹ کی طرف لگے ہوئے تھے گاڑی کی آواز اور ڈھیلے نالوں کے پتھر پر پڑنے کی صاف رہی تھی اور آخر ویل دروازے کے سامنے آرو کی گاڑی کیا تھی دو پر رکھا ہوا ایک زرد صندوق تھا پہیے اتنے اونچے تھے کہ مسافر سڑک نہیں دیکھ سکتے تھے اور ان کے کندھوں پر چھینٹے پڑتی چلی جاتی تھی جب گاڑی بند ہوئی تھی تو پتلی پتلی کھڑکیوں کے چھوٹے چھوٹے شیشے اپنے چوکھٹوں میں کھڑکھڑ ہلتے تھے ایک تو ویسے ہی مدتوں سے گرد کی تہیں کی تہیں جمی پڑی تھی اور پھر اوپر سے شیشے پر کیچڑ کے دھبے لگتے جا رہے تھے جنہیں بارش کے طوفان تک پوری طرح نہیں دھو سکے تھے گاڑی میں تین گھوڑے جتے ہوئے تھے ایک آگے اور دو پیچھے اور جب گاڑی پہاڑی پر سے اتر رہی ہوتی تو زمین پر بڑبڑ لگتی چلتی یوم ویل کے کچھ لوگ چوک میں جمع ہو گئے وہ سب کے سب ایک ساتھ بول رہ تھے کوئی خبریں پوچھ رہا تھا کوئی یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ اتنی دیر کہاں لگی کوئی اپنی ٹوکری مانگ رہا تھا اوے کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کسے جواب دوں کسے نہ دوں وہ قصبے کے لوگوں کو شہر سے چیزیں لا کر دیا کرتا تھا شہر پہنچ کے وہ دکان دکان پھرتا اور موچی کے لیے چمڑا لوہار کے لیے پرانا لوہا اپنی مالکہ کے لیے چھبڑا بھر مچھلیاں ٹوپیوں والے کے یہاں سے ٹوپیاں بال بنانے والے کے یہاں سے لچھے خرید کر لے آتا اور قصبے کو واپس آتے ہوئے ساری سڑک پر چیزیں بانٹتا آتا کوچ بکس پر کھڑے ہو کے آہاتے کی سلاخوں کے اوپر سے بنڈل مکان میں پھینک دیتا اور پوری آواز سے پکار کے بتا دیتا آج ایک پکارے کی وجہ سے اسے دیر ہو گئی تھی. مادام بواری کا کتا کھیت میں بھاگ گیا تھا پندرہ منٹ تک تو لوگ سیٹیاں بجا بجا کے اسے بلاتے رہے اوئر تو اسی امید میں ڈیڑھ میل واپس چلتا چلا گیا کہ اب نظر آ جائے اب نظر آ جائے. لیکن آخر کتے کو چھوڑ کے ہی چلنا پڑا ایما بڑی روئی اور بہت بگڑی اس نے اس نقصان کا سارا الزام چارلز کے سر تھوپ دیا گاڑی میں ایک لوریو بھی تھا اس نے ایما کو تسلی اور تشفی دی اور ایسے گمشدہ کتوں کی بہت سی مثالیں سنائیں جنہوں نے کئی کئی سال گزرنے کے بعد بھی اپنے مالکوں کو پہچان لیا تھا اس نے ایک کتے کا ذکر سنا تھا جو قسطنطنیہ سے پیرس لوٹ رہا تھا ایک اور کتا بالکل ایک سید میں دیر سو میل چلا گیا تھا اور چار دریا تیر کے پار کیے تھے خود اس کے باپ کے پاس ایک کتا تھا جو 12 سال تک غائب رہا ایک دن اس کا باپ شہر ہی میں کہیں دعوت میں جا رہا تھا کہ بیچ بازار میں کتہ اچانک کود کے اس کی کمر پہ آ بیٹھا سب سے پہلے ایما اتری پھر فیلیستے مونسیور لوریو اور ایک نرس چارلز کو سوتے سے جگانا پڑا وہ شام ہی سے اپنے کونے میں بیٹھا غافل سو رہا تھا میں نے اپنا تعرف کرایا اور مونسیور اور مادام دونوں کی خدمت میں بڑی تعظیم سے آداب بجا لیا کہنے لگا کہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ نے مجھے تھوڑی سی خدمت کرنے کا موقع دیا اور پھر بڑے طباق اور بے تکلفی سے بولا کہ میری بیوی تو یہاں ہے نہیں لیکن اپنے آپ کو میں نے خود ہی دعوت دے دی ہے. باورچی خانے میں داخل ہوتے ہی مادام بواری سیدھی آتش دان کے پاس گئی گٹنوں کے پاس سے اپنا لباس انگلیوں کے پوروں سے پکڑ کے ٹخنوں تک کھینچ لیا اور آگ پر جو بکرے کی ران بھننے کے لیے لٹک رہی تھی اس کے اوپر اپنا پیر کالے جوتے سمیت اٹھا دیا آگ کے شولے سے اس کا سارا جسم دمک اٹھا یہ بھدی سی روشنی اس کے لباس میں اس کی گوری گوری خال کے باریک باریک مسامات میں بلکہ اس کی آنکھوں کے پپوٹوں تک میں جذب ہوتی چلی گئی جنہیں وہ بار بار جھپکا رہی تھی آدھے کھلے ہوئے دروازے میں سے ہوا کا جھوکا آیا تو وہ ایک دم سے تم تمہا اٹھی آتشدان کے اس طرف ایک بھورے بھورے بالوں والا نوجوان چپ چاپ بیٹھا اسے تکتا رہا مون سے ہو لے ہو یہ دوسرا آدمی تھا جو لیون دور میں بلان آغا روزانہ آتا تھا۔ ناظر رجسٹری مونسیور گیلوں میں کے یہاں کلرک تھا۔ چونکہ یوویل میں اس کا دل بستگی کا کوئی سامان ہی نہ تھا اس لیے وہ اکثر اس امید میں کھانا بہت دیر میں کھاتا تھا کہ شاید سراے میں کوئی مسافر آ جائے جس سے کوئی گپ شپ ہو سکے جس دن اس کا کام جلدی ختم ہو جاتا تو چونکہ اس کے پاس اور کچھ کرنے کو تھا ہی نہیں اس لیے اسے ٹھیک وقت پر آنا پڑتا۔ اور جتنی دیر کھانا کھاتا رہتا اور کچھ نہیں تو نہیں سے باتیں کرنی پڑتی چنانچہ جب سرائے کی مالکا نے اسے مشورہ دیا کہ ان نو والدوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لو تو اس نے بڑی خوشی سے قبول کر لیا اور سب لوگ بڑے کمرے میں پہنچے جہاں مادام لفرا نے دکھاوے کی غرض سے صرف چار آدمیوں کے لیے دسترخوان بچھوایا تھا اومے نے نزلے کے ڈر سے ٹوپی اوڑے رہنے کی اجازت چاہی پھر مادام بواری کی طرف مڑ کر بولا جو اس کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی تھک گئی ہوں گی ہماری لگتے ہیں آب و ہوا تبدیل ہوتی رہے ایک ہی جگہ بند پڑے رہنے سے بڑی کوفت ہوتی ہے کلرک نے آ بھرتے ہوئے کہا چارس بولا اگر آپ میری طرح ہوتے اور ہر وقت گھوڑے پر سوار رہنا پڑتا لیکن لے او مادام بواری سے مخاطب ہو کہنے لگا میں سمجھتا ہوں کہ آدمی کو ایسا موقع ملے تو اس سے زیادہ مزہ اور کسی چیز میں نہیں آ سکتا اس کے علاوہ دبا فروش بولا ہماری طرف مطب کا کام کچھ مشکل نہیں ہے کیونکہ ہمارے یہاں کی سڑکیں اچھی خاصی ہیں اور ان پر ٹم, ٹم چل سکتی ہے پھر چونکہ کاشتکار خوشحال ہے اس لیے عام طور سے وہ پیسے اچھے دیتے ہیں طبی نقطہ نظر سے دیکھیں تو پیٹ گلے اور پت کی معمولی بیماریوں کے علاوہ ہماری طرف فصل کے زمانے میں کبھی کبھی دو چار آدمیوں کو بخار آ جاتا ہے لیکن مجموعی طور سے کبھی کوئی سخت چیز نہیں پیش آتی کوئی ایسی بات نہیں ہوتی جس کا خاص طور سے ذکر کیا جائے البتہ کنٹھ مالا کا بڑا زور ہے اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ کسانوں کے گھروں میں حفظان صحت کے اصولوں کا خیال نہیں رکھا جاتا اور بڑی گندگی رہتی ہے او ہو بواری آپ کو بڑے بڑے تعصبات کا مقابلہ کرنا پڑے گا لوگوں کی پرانی پرانی عادتوں اور بڑی بڑی زدوں سے ٹکر لینی ہوگی ان سے آپ کے علم اور سیوں کا روز تصادم ہوتا رہے گا کیونکہ یہاں کے لوگ براہ راست ڈاکٹر یا دوا فروش کے پاس نہیں آتے بلکہ ابھی تک تعویز گنڈوں منت مرادوں اور پادریوں پر اعتقاد رکھتے ہیں لیکن سچی بات یہ ہے کہ آب و ہوا بری نہیں ہے اور ہمارے علاقے میں دو چار آدمی تو ایسے بھی موجود ہیں جن کی عمر نوے سال کی ہو چکی ہے میں نے بذات خود تھوڑا بہت مشاہدہ کیا ہے اور اس کی بنا پر میں بتا سکتا ہوں کہ جاڑے میں پارا چار ڈگری تک اتر آتا ہے اور گرم سے گرم موسم میں پچیس یا 30 ڈگری سینٹی گریڈ تک چڑھتا ہے جس کے معنی ہے چوبیس ڈگری ری اومیور یا انگریزی حساب سے چوٹ ڈگری فارینائٹ بس اس سے زیادہ کبھی نہیں ہوتا دراصل بات یہ ہے کہ ایک طرف سے تو آرگیو ہی کے جنگل نے ہمیں شمالی ہواؤں سے بچا رکھا ہے اور دوسری طرف سے سی جان کی پہاڑیوں نے مغربی ہواؤں سے دریا سے بھیگی بھیگی بھاپیں اٹھتی ہیں اور جنگل میں جو بے شمار مویشی چرتے ہیں ان کے سانس سے آپ جانتے ہیں ایمونیا نکلتی ہے یعنی نائٹروجن ہائیڈروجن اور آکسیجن نہیں صرف نائٹروجن اور ہائیڈروجن پھر گرمی کی وجہ سے گلے سڑے پتوں کی ساری نمی ہوا میں کھینچاتی ہے حرارت ان سب بھاپوں کو ملا کر گویا ایک اچھا خاصا ڈھیر بنا دیتی ہے اور اگر فضا میں بجلی موجود ہو تو جیسا گرم ملکوں میں ہوتا ہے یہ بھاپیں اور بجلی دونوں مل کر مضر صحت اب خراک پیدا کر سکتی ہیں لیکن جس طرف سے یہ حرارت آتی ہے یا جدھر سے اسے آنا چاہیے یعنی جنوب کی طرف سے ادھر اس کی ٹکر جنوب مشرق کی ہواؤں سے ہو جاتی ہے اور مزر اثرات زائل ہو جاتے ہیں یہ جنوب مشرقی ہوائیں دریائے سین پر سے گزرتی ہیں اس لیے بالکل ٹھنڈی ہو جاتی ہیں اور بعض دفعہ تو یہاں ایک ساتھ ایسے آتی ہیں جیسے روس کی ہوائیں بہرحال یہاں آس پاس دو چار شیر کی جگہ تو ہوں گی ہی مادام بواری نے نوجوان سے اپنی باتیں جاری رکھتے ہوئے پوچھا بہت کم اس نے جواب دیا پہاڑی کے اوپر جنگل کے کنارے ایک جگہ ہے لاپاتیور یعنی مرغزار اتوار کے دن بعض دفعہ میں کتاب لے کے وہاں جا بیٹھتا ہوں اور سورج غروب ہونے کا منظر دیکھتا رہتا ہوں میں تو سمجھتی ہوں کہ سورج غروب ہونے کے منظر سے زیادہ حسین کوئی منظر نہیں ہوتا ایما کہنے لگی لیکن خاص طور سے سمندر کے کنارے او ہو سمندر پر تو میں دل و جان سے فدا ہوں مونسیو لے ہونے کہا اور آپ یہ نہیں محسوس کرتے مادام بواری نے اپنی بات جاری رکھی کہ سمندر کی نا پیدا کنار وسطوں پر دماغ بڑی آزادی سے تیرتا چلا جاتا ہے اس کی طرف ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے رہنے سے روح کو بلندی ملتی ہے بے پایا اور مثالی حقیقت کا عرفان ہوتا ہے پہاڑوں کے مناظر بھی ایسے ہی ہوتے ہیں لے آنے اپنی بات جاری رکھی میرے ایک رشتے کے بھائی ہیں جو پچھلے سال سوئٹزرلینڈ کی سیر کر کے آئے ہیں وہ مجھے بتا رہے تھے کہ جھیلوں میں ایسی شیریت ہے آبشاروں میں ایسا حسن ہے برف کی دیو کامت چٹانوں میں وہ حیبت ہے کہ دیکھے بغیر آدمی کے تصور میں بھی وہ باتیں نہیں آ سکتی وہاں عجیب و غریب نظارے ہیں تیز رو چشموں کے کنارے آسمان سے باتیں کرتے ہوئے پیڑ ڈھلوان چٹانوں کے اوپر لٹکی ہوئی جھوپڑیاں اور بادل ہٹ جائیں تو ہزاروں فٹ نیچے وادیاں کی وادیاں نظر آتی ہیں یہ مناظر آدمی کے دل میں ایک سرور ایک وشد اور ایک ابودیت کا جذبہ پیدا کر دیتے ہیں اب مجھے اس نامور مطرب پر ذرا بھی تعجب نہیں ہوتا جو اپنے تخیل کو حرکت میں لانے کے لیے کسی جلیل الشان منظر کے سامنے بیٹھ کر پیانو بجایا کرتا تھا آپ باجا بھی بجاتے ہیں اس نے پوچھا نہیں تو مگر مجھے موسیقی کا بڑا شوق ہے لیو نے جواب دیا مادام بواری ان کی بات نہ مانیے گا اومی نے اپنی رقابی پر جھکے جھکے بات کاٹی یہ اس وقت ذرا شرما رہے ہیں کیوں جناب ابھی اسی دن کی بات ہے کہ آپ اپنے کمرے میں گا رہے تھے گانا کیا تھا جادو تھا میں اپنی لیبوریٹری میں سن رہا تھا تم تو اچھے خاصے ایکٹر کی طرح گا رہے تھے دراصل لے اون دبا فروش کے مکان ہی میں رہتا تھا اسے دوسری منزل پر ایک چھوٹا سا کمرہ ملا ہوا تھا جہاں سے چوک نظر آتا تھا اپنے مالک مکان کے منہ سے تعریف سن کر وہ شرم کے مارے سرخ ہو گیا لیکن اتنی دیر میں اومے ڈاکٹر کی طرف مڑ گیا اور یوں ویل کے خاص خاص باشندوں کے نام ایک ایک کر کے گنوا رہا تھا وہ اطلاعات بہم پہنچانے کے ساتھ ساتھ قصے بھی سناتا جا رہا تھا اس نے بتایا کہ ناظر رجسٹری کی دولت کا ٹھیک طرح کسی کو علم نہیں ہے اور تو واش کے گھر والے بہت بنتے ہیں ایما اپنی بات کہے گئی آپ کو کس قسم کی موسیقی پسند ہے جی جرمن موسیٹی جسے سن کر آدمی خواب دیکھنے لگتا ہے آپ نے کبھی اوپیرا بھی دیکھا ہے ابھی تک تو نہیں لیکن اگلے سال میں وقالت کی تعلیم مکمل کرنے کے لیے پیرس جا کے رہوں گا وہاں دیکھوں گا جیسا میں ابھی ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں ارض کر چکا ہوں دبا فروش نے ایما سے کہا یہ بےچارہ یانوا بھاگ گیا ہے اور اپنی فضول خرچی کے توفیل آپ کے لیے ایک بڑا آرام دے مکان چھوڑ گیا ہے جو یون ویل کے بہترین مکانوں سے ہے ایک ڈاکٹر کے لیے اس میں سب سے بڑی سہولت کی بات یہ ہے کہ ایک دروازہ ہے جو ٹھنڈی سڑک کی طرف کھلتا ہے اس دروازے سے لوگ ایسے آ جا سکتے ہیں کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو اس کے علاوہ اس میں ہر وہ چیز موجود ہے جو گھر میں ہونی چاہیے کپڑے دھونے کی کوٹری باورچی خانہ دفتر بیٹھنے کا کمرہ پھل رکھنے کا کمرہ وغیرہ وغیرہ سب یہ شخص بڑا پھکڑ تھا اسے پرواہی نہ ہوتی تھی کہ آخر کیا خرچ کر رہا ہوں کیا نہیں باغ کے آخری سرے پر پانی کے کنارے اس نے ایک کنج محض اس لیے بنوایا تھا کہ گرمیوں میں وہاں بیٹھ کے شراب پی سکے اگر مادام کو باغبانی کا شوق ہو تو میری بیوی کو اس سے ذرا بھی لگاؤ نہیں۔ نے کہا۔ حالانکہ ڈاکٹر نے انہیں ورزش کرنے کا مشورہ دیا ہے لیکن انہیں یہی پسند ہے کہ ہر وقت اپنے کمرے میں بیٹھی پڑتی رہیں۔ بالکل میری طرح لے انہیں جواب دیا اور واقعی اس سے بہتر کیا بات ہوگی کہ شام کا وقت ہے ہوا کھڑکیوں سے ٹکرا رہی ہے لیمپ روشن ہے اور آدمی آتشدان کے پاس کتاب لیے بیٹھا ہے ہاں واقعی اور کیا ہو سکتا ہے ایما نے اپنی بڑی بڑی سیاں آنکھوں سے اس کی طرف ہوئے کہا, آدمی کو کسی بات کا خیال ہی نہیں رہتا لے او اپنی بات کہتا رہا اور گھنٹوں اسی طرح گزر جاتے ہیں بے حصوں حرکت بیٹھے بیٹھے ہم ملکوں ملکوں کی سیر کراتے ہیں اور ایسا معلوم ہوتا ہے اپنی آنکھ سے یہ سب دیکھ رہے ہیں حقیقت افسانے کا فرق مٹ جاتا ہے. ہمارا تخیل عجیب و غریب واقعات سے گزرتا ہے چھوٹی چھوٹی تفصیلات سے لطف لیتا ہے کرداروں میں جا شامل ہوتا ہے اور ایسا معلوم ہونے لگتا ہے جیسے ان کے لباس کے نیچے ہمارا ہی دل دھڑک رہا ہے بالکل سچ ہے ایما نے جواب دیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے لے کہنے لگا کہ کتاب میں اپنا ہی کوئی مبہم سا خیال یا مل جائے کوئی دھندلی سی تصویر جو دور دراز سے آپ کے پاس واپس آ جائے اور جو آپ کے خفیف ترین جذبے کا مکمل ترین اظہار ہو ہاں مجھے بھی اس کا تجربہ ہوا ہے ایمانے جواب دیا یہی تو وجہ ہے وہ بولا کہ مجھے خاص طور سے شاعروں سے بڑی محبت ہے میرا خیال ہے کہ شعر نثر سے زیادہ نرم و نازک ہوتا ہے اور شعر آنکھوں میں آنسو بھی جلدی آ جاتے ہیں. مگر آخر میں آدمی نظم سے تھک جاتا ہے ایما نے کہا, مجھے تو ایسی کہانیاں پسند ہیں جو بے انتہا تیز چلتی ہیں اور جنہیں پڑھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں فطری قسم کے معمولی ہیرو اور دھیمے جذبات سے مجھے سخت نفرت ہے کلرک نے اپنی رائے ظاہر کی دراصل جن کتابوں سے دل پر اثر نہیں ہوتا وہ آرٹ کا حقیقی مقصد ہی پورا نہیں کرتی اگر زندگی کی مایوسیوں اور ناکامیوں کے درمیان آدمی منوش کرداروں, بے میل اور مسرت کی تصویروں پر غور کر سکے تو کتنی حسین سے الگ تھلگ پڑا ہوں اور میری بس ایک ہی تفریح رہ گئی ہے مگر یوں ویل میں اس کے ذرائع بہت کم ہے یعنی بالکل توست کی طرح ایما نے جواب دیا چنانچہ میں تو ایک لائبریری کی ممبر بن گئی تھی دبا فروش نے اس کے آخری لفظ سن لیے تھے وہ کہنے لگا اگر مادام شرف قبول بخشیں تو میری لائبریری ان کی خدمت کے لیے حاضر ہے اس میں آپ کو اسکاٹ وغیرہ سب بہترین مصنف ملیں گے اور ایکودے فیتوں کے سلسلے کی بھی کتابیں ہیں اس کے علاوہ میں کئی اخبار اور رسالے بھی منگواتا ہوں ان میں سے ایک روزانہ فانال درواں ہے مجھے یہ عزت حاصل ہے کہ میں بیوشی فورج نفشاتل، یونویل اور آس پاس کے علاقوں کے لیے اس اخبار کا نامہ نگار ہوں ان لوگوں کو کھانے کی میز پر بیٹھے ہوئے ڈھائی گھنٹے ہو چکے تھے ملازمہ آرتے میز, فرش کے پتھروں پر اپنی جو بات بھی کہو بھول جاتی تھی اور ہر دفعہ بلیئر کے کمرے کا دروازہ آدھا کھلا چھوڑ جاتی تھی چنانچہ کیوار کے ہُک دیوار پر ٹھک ٹک آ کر لگ رہے تھے لے باتیں کرتے ہوئے غیر شعوری طور پر اس کے ایک ڈنڈے پر پیر رکھ تھا جس پر مادام بواری بیٹھی تھی ایما نے ریشم کی ایک چھوٹی سی نیلی نیکٹائی لگا رکھی تھی جس نے چنٹ دار گلو کی طرح ایک لہر دار سوتی کالر کو اپنی جگہ روک رکھا تھا اس کے سر کی حرکت کے ساتھ ساتھ چہرے کا نچلا حصہ ہلکے سے اس کے لباس میں ڈوب جاتا یا باہر نکل آتا چنانچہ چارلس اور دوا فروش تو ایک طرف گپشپ لڑا رہے تھے اور ان دونوں نے دوسری طرف ایک ایسی مبم گفتگو شروع کر دی تھی جہاں باتیں چاہیں کچھ ہو رہی ہوں لیکن آدمی کو ایک مشترک ہم خیالی کے مستحکم مرکز پر واپس لے آتی ہیں پیرس کے تھیٹر ناولوں کے نام نئے نئے رقص اور ایسی دنیا جس سے وہ ناواقف تھی دوست جہاں ایما رہ چکی تھی اور یوم ویل جہاں وہ دونوں اس وقت موجود تھے غرض کے کھانا ختم ہونے تک وہ تمام باتوں کا جائزہ لیتے رہے اور ہر ہر چیز کے بارے میں باتیں کرتے رہے جب کہوا آیا تو فیلستے نئے مکان میں کمرہ ٹھیک کرنے چلی گئی مہمان بھی جلد ہی اٹھ کھڑے ہوئے مادام لفراس ہوا آگ کے قریب سو رہی تھی اور سائس لالٹین ہاتھ میں لیے مونسور اور مادام بواری کو گھر کا راستہ دکھانے کے لیے ساتھ ساتھ چلنے کا انتظار کر رہا تھا اس کے لال لال بالوں میں بھوسے کے تنکے لگے ہوئے تھے اور وہ بائیں ٹانگ سے لنگڑا تھا جب اس نے دوسرے ہاتھ میں پادری کی چھتری اٹھا لی تو یہ لوگ روانہ ہوئے سارا شہر سو رہا تھا بازار کے ستون لمبے لمبے سائے ڈال رہے تھے زمین بھوری بھوری سی ہو رہی تھی جیسے گرمیوں میں رات کے وقت ہوتی ہے لیکن چونکہ ڈاکٹر کا مکان سرائے سے بس یہی کوئی پچاس قدم کے فاصلے پر تھا اس لیے ان لوگوں نے وہیں کے وہیں شب بخیر کہا اور اپنی اپنی راہ لی دوباری میں داخل ہوتے ہی ایمان کی ٹھنڈک اپنے کندھوں پر اس طرح محسوس کی جیسے کوئی گیلا کپڑا لگ گیا ہو دیواریں نئی تھیں اور لکڑی کا زینا چڑ تھا کوٹھے پر ان کے سونے کے کمرے میں بے پردے کی کھڑکیوں سے ایک سفید سی روشنی آ رہی تھی اسے پیڑوں کی چوٹیاں اور ان کے ادھر کھیت نظر آ رہے تھے دریا کے کنارے کنارے چاندنی میں کوہرا پڑ رہا تھا جس نے کھیتوں کو آدھا چھپا رکھا تھا کمرے کے بیچ میں درازیں بوتلیں پردوں کی سلاخیں ملمہ کی چھڑیاں سب تتر بتر بکھری پڑی تھیں دریاں کرسیوں پر لٹک رہی تھیں اور سلفچیاں زمین پر رکھی تھیں وہ دو آدمی جو سامان لائے تھے ہر چیز یوں ہی بے پرواہی سے ڈال گئے تھے آج چوتھی مرتبہ ایما ایک اجنبی جگہ سوئی تھی پہلی مرتبہ تو اس دن جب وہ اسکول گئی تھی دوسرے جب وہ دوست پہنچی تھی تیسرے وہ بھی اسار میں اور یہ چوتھی مرتبہ تھا اور ہر مرتبہ گویا اس کی زندگی کا ایک نیا دور شروع ہوا تھا اسے یقین تھا کہ مختلف جگہوں میں ایک جیسے واقعات پیش نہیں آتے اور چونکہ اس کی زندگی کا جو حصہ گزر چکا تھا وہ بڑا خراب تھا اس لیے باقی حصہ یقیناً بہتر ہونا چاہیے